الله ان خیر الحدیفی كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة والظلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اہل اسلام پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ترتالیس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں و عقیم اسخالات او آت الزکا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکو کرو با جماعت نماز پڑھو اسی طرح سورہ باقارہ ہی کی آیت نمبر تراسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقیم سلاح کر نماز قائم کرنے کا رکم صادر فرمایا ہے پھر سورہ بقارہ کی آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ تعالی نے مزید تاقید کی ہے و عقیم سلاح طا نماز قائم کرو زکوط ادا کرو سورہ نساء اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں بھی اسی طرح نساء کی آیت نمبر 103 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاقی مسالات گویا اللہ سبحانہ بہانا ہوا تھا نے اہل ایمان کو جا بجا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور آنے مجید فرقان حمید میں نماز کی فرزیت کے لیے اللہ نے قیام کا لفظ ہی بولا ہے عقیم نماز قائم کرو کہیں اللہ تعالیٰ نے سلو کا لفظ نہیں بولا کہ نماز پڑھو اقیموں کا لفظ بولا ہے تو نماز قائم کرنا اس کے کچھ حقوق ہیں عربی زبان میں کسی بھی چیز کو قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے اتا بھی ہا بے کہ اس کام کو کما حقو ادا کیا جائے اگر وہ کام کما حقو کیا گیا تو وہ اس کا قیام عمل میں آیا ہے اگر کما حقو نہیں کیا گیا اس کام کو تو وہ قیام نہیں ہے اس کام کا تو نماز کے کل چھ حق ہیں جو اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں نماز قائم کرنے کے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ نماز دوام اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھی جائے کبھی نماز بدے نے پڑھی کبھی نہ پڑھی جب جی چاہا پڑھ لی جب جی چاہا چھوڑ دی یہ نماز قائم کرنا نہیں کہلاتا نماز قائم کرنے والا کوئی شخص اس وقت بنے گا جب وہ نماز کو اس کے مقررہ اوقات پر اور ہمیشگی کے ساتھ ادا کرے دوام ہو ہمیشگی ہو پانچوں نمازیں پڑھے ہمیشہ پڑھے ناگا نہ کرے یہ ہے انداز اور طریقہ کار نماز کے قائم کرنے کا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تارا کا تا فاقد کا مکتوبہ جس بندے نے فردی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا تو نماز کا ترک کرنا ایک بھی نماز کا ترک ہو وہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے عملی کفر ہے تو نماز کا دوام ہمیشگی موازبت نماز کو کبھی بھی ترک نہ کرنا یہ حق ہے نماز کا دوسرا حق ہے اس کا کہ نماز ادا کی جائے مقررہ اوقات میں کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان السلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سورہ نساء کی آیت نمبر ایک فرمایا اقیم السلاة پس نماز قائم کرو ان السلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز اہلِ ایمان پر مقرہ اوقات میں فرد ہے جو اوقات اللہ تعالی نے متعین کیے ہیں مقرر کیے ہیں نماز کے ان اوقات میں نماز پڑھنا یہ مومنوں پر فرد ہے نماز بر وقت ہو بے وقتی نماز نہ ہو خامخواہ نمازوں کو قدا کر کے پڑھنا تاخیر سے پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے دین اسلام اس کی قطعا اجازت نہیں دیتا ہر نماز اس کے مقرر شدہ وقت میں پڑی جائے ہاں ایک بندہ ہے مسافر دوسرا ہے حاجی ان دو کو رخصت ہے کہ نماز تاخیر سے پڑے وقت سے لیٹ کر لیں زور اثر مغرب شا مستلفہ کے اندر اس طرح جمع کی جاتی ہے یہ مسافر آدمی دوران سفر زور اثر اور مغرب رشا دو نمازیں جمع کر لے تخیر جمع کرے یا تقدیم جمع کرے یہ ان کو رخصت اور اجازت ہے باقی عمومی اصول اور قائدہ یہی ہے کہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرد ہے جو اللہ رب العالمین نے وقت متعین مقرر کیا ہے اس میں نماز ادا کی جائے تو نماز قائم ہوگی وگرنہ نہیں پھر تیسرا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کیا جائے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے وہ عقیم سالات زکا ورقعو کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ترتالیس ہے اور اتفاقاً سورہ آل عمران کی بھی آیت نمبر ترتالیس ہی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سیدہ مریم صلوات اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا مریم مکن تیلی ربی کی الراکعین اے مریم رب کے آگے آجزی ان کے ساری اختیار کر سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر تو اللہ رب العالمین نے مریم عر سلاسلام کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر جماعت نماز ادا کریں تو اللہ رب العالمین نے اہل اسلام اہل ایمان ممنا خواتین کو رخصت دی ہے کہ وہ گھر میں بھی نماز ادا کر سکتی ہیں عمومی حکم یہی ہے کہ عورتیں ہوں یا مرد سب با جماعت نماز ادا کریں تو با جماعت نماز ادا کرنے کے حکم میں عورتیں بھی داخل ہیں مرد بھی داخل ہیں لیکن عورتوں کو رخصت اور اجازت ہے کہ وہ جماعت سے پیچھے رہ کر گھر کے اندر نماز ادا کر سکتی ہیں یہ انہیں چھوٹ ہے رخصت ہے اور جماعت کے بغیر نماز ادا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھے اللہ کے کوئی وعد ترین منافق ہوتا چٹا ننگا منافق جس کے نفاق کا سب کو پتا ہوتا یہ بندہ ایسا ہوتا تھا جو کہ نماز با جماعت سے پیچھے رہنے کی جسارت کرتا تھا سن نبی دعود کتاب الصلاة بابن فی تشدیدی فی ترک الجماع حدیث نمبر پانچ سو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حافظو على هاولای صلوات الخمس عیسو ینادی بہننا ان پانچ نبادوں کی حفاظت کرو جن کی لگائی جاتی ہے آدان دی جاتی ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بلایا پکارا جاتا ہے فَإنَّهُنَّ مِن سُونَنِ الْحُدَى <سؤال> یہ ہدایت کے راستے ہیں سونان الہدا اور اللہ سب تعالی نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے راستے مشروع قرار دیے ہیں فرماتے ہیں والا قدرا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ماحفا اللہ منافی کن بے الفاق کے ان با جماعت نمازوں سے پیچھے کوئی بندہ نہیں رہتا تھا اللہ منافق بید الفاق مگر ایسا آدمی ایسا منافق جس کا نفاق واضح ہوتا یعنی چھوٹا موٹا منافق بھی ضرورت نہیں کرتا تھا کہ وہ نماز سے پیچھے رہ جائے فرماتے ہیں والا <الرجلعين> مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی کو دو دو آدمیوں کے سہارے لایا جاتا حتی فی صف, حتی کہ اس کو صف میں کھڑا کیا جاتا و ماہ من اللہ والا مسجد لیکن اب تمہاری صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ تم میں سے ہر بندے نے اپنے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی ہے سلائی تم فی بوتی کم و ترک تم مساجد اگر تم مسجدوں کو چھوڑ دوگے گھروں میں میں نماز پڑھنے لگو گے ترک تم سنت نبی کم صل اللہ علیہ وسلم تم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے ولاؤ ترک تم سنت نبی کم صلی اللہ اور اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے لا کافر تم تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتوہ سنن نبی دعود کتاب الصلاة باب الفی التشدیری فی ترق الجماعہ حدیث نبر پانچ سو پچاس کے اندر موجود ہے بڑے والے لفظوں میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بڑا منافق جس کا نفاق بڑا واضح ہوتا وہ آدمی پیچھے رہتا نماز با میں شریک نہ ہوتا وغیرہ وہ آدمی جو بیمار ہے چل نہیں سکتا مسجد آ نہیں سکتا ایک آدمی کے سہارے بھی نہیں پہنچ سکتا دو دو بندوں کے سہارے اس کو لایا جاتا اور لا کے اس کو صح پہ بٹھا دیا جاتا اور وہ نماز پڑھتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی حالت اور کیتیت ہے اور جامع ترمضی میں کہ ابواب الصلاة باب ما جا فی ما یسمع الندا فلا یجیبو حدیث نمبر دو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے فرماتے ہیں لقد حممتو ان آمرا فتیتی ان یجمعو حزم الحطب میں نے ارادہ کیا کہ اپنے نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے جمع کریں سم آمرا بسالا پھر میں نماز کا حکم دوں فاتو قاما نماز کی جماعت کھڑی کی جائے احرق على اقوام لا پھر وہ لوگ جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو میں جلا کے راہ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ منع فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص نماز سے پیچھے رہنے کی جسارت اور کوشش نہ کرے سنن نبی داود اسی طرح سنن ابن ماجہ کتاب والجماعات باب تقلیدی في تخلف حدیث نمبر سات سو تیران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن عباس رضی اللہ تعالی اللہ نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام اندا فلا جس نے آزان کو سنا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا چاہے گھر نماز پڑھے چاہے جہاں مرضی پڑھے آزان کو سنتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے آتا نہیں ہے فرمایا خالات اس کی کوئی نماز نہیں ہے آزان سنتا ہے آزان سننے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں آتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے اللہ من عذرن ہاں کسی عذر کی بنا پر اس کی نماز قابل قبول ہوگی کہ وہ گھر میں یا دکان پہ یا کہیں کھلے سہن اور پلاٹ اور بیٹھک میں جہاں چاہے پڑھ لے عذر کی بنا پر سن نبی داور کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کالو مل ازرو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ازر کیا ہے کون سا ایسا ادر ہے جس کی بنا پر بندہ نماز با سے پیچھے رہ سکتا ہے کالا کہا خوفن او مراون خوف ڈر کہ اگر میں نماز پڑنے گیا تو ہو سکتا ہے کوئی مجھے جان سے مار ڈالے خوف ہو او مرادن یا بیماری ہو کہ بندہ مسجد میں پہنچ ہی نہ سکتا ہو تو پھر وہ آدمی گھر کے اندر نماز ادا کر سکتا ہے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے سلاد باب الفی تشددی جمع پانچ سو میں اسے اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہتے ہیں انی راج میں ایسا آدمی ہوں دریر البصر نگاہ کمزور ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا شاسع الدار گھر میرا دور ہے ولیقد اللہ <يُلَائِمُنِي> میرے پاس مجھے لانے والا تو ہے لیکن وہ ہر وقت میرے ساتھ نہیں ہوتا میرے پاس نہیں ہوتا کبھی موجود ہوتا ہے کبھی نہیں بعد روایات میں آتا ہے وَلَيْسَ لِي قَائدٌ إِلَى <الْمَسْجد> میرے پاس ایسا لانے والا نہیں جو مجھے مسجد تک لے آئے اور وہ انل مدینہ اور مدینے کی صورتحال وہ آپ کو معلوم ہے اس میں کسرت الشجار درخت بہت زیادہ ہے سبا درندے بہت زیادہ ہیں ہام موزی جانور بہت زیادہ ہیں کانٹے دار جھاڑیاں بہت زیادہ ہیں ساتھ عذر کھڑے پاؤں پیش کیے اور عذر گھڑ کے نہیں حقیقی عذر پیش کیے اور پوچھا فل لی ان انسلی فی تھی کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں پوچھا ہر تسمد آزان کی آواز آتی ہے کالا نعم کہ میں اللہ آج دہ کا رخ ساتھن اگر آزان کی آواز سنتا ہے تو پھر تیرے لیے میں رخصت نہیں پاتا تو با جماعت مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کرنا یہ نماز کا حق ہے اگر آدمی مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز قائم کرنے والا ہے وغیرہ وہ نماز قائم کرنے والا نہیں کہلوا سکتا جب تک وہ مسجد میں آ کے با جماعت نماز ادا نہ کرے اور دیکھیے مشہور و معروف واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت ہو چکی ہے لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں آنے والا آتا ہے جماعت ہو جانے کے بعد اور دیکھتا ہے کہ جماعت ہو چکی اب کیا, کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں صحیح ابن ابوداؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کتاب الصلات باب فی الجمع فی المسجدی مرتين حدیث نمبر 574 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا الا رجل يتصدق على هذا فيسلم معه تم سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے جماعت اگرچہ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی بعد میں آنے والے پر باجماعت نماز پڑھنے کا فریضہ وہ عائد ہے اس سے عہدہ برآ نہیں ہوا یہ جب تک نماز باجماعت نہ پڑھے مسند احمد میں یہی حدیث ذرا تفصیل کے ساتھ ہے حدیث نمبر گیارہ ہزار انیس ہے سترویں جلد صفا نمبر تریسٹ یہ جو پچاس جلدوں میں مسلم دیامت چھپی ہے شعیب کی تحقیق کے ساتھ اس کی جلد نمبر اور صفا نمبر اور حدیث نمبر ہے یہ نبی السلط و سلاب فرواتے ہیں مین تجرح اویت عَلَى الاحدا او کون ہے جو اس پر تجارت کرے یا صدقہ کرے سلی مع اور اس کے ساتھ نماز پڑھے کہتے ہیں فصل رجول ایک آدمی اٹھا اور اس نے اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھی نماز با جماعت ادا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا اہتمام تھا اور لگتے لگتے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں لگتے ہاتھوں کہ جو لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ جس مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہو جائے وہاں دوبارہ جماعت نہیں کروائی جا سکتی یہ حدیث ان کا ناطقہ بند کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اٹھو اس کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہو با جماعت انواد پڑے اور نبی علیہ سلاط اسلام کے حکم سے آپ کے سامنے نماز پڑی گئی تو اسے یہ بھی پتا چلتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں اگر ایک مرتبہ جماعت کروائی جا چکی ہو تو دوسری مرتبہ جماعت کی ضرورت پڑے تو جماعت کروائی جا سکتی ہے کوئی ہر جڑ مذائقہ نہیں ہے تو بہرحال یہ بھی نماز قائم کرنے کا حق ہے کہ نماز باجماعت جماعت ادا کی جائے ہمیشہ ادا کی جائے بر وقت ادا کی جائے اور با جماعت ادا کی جائے نماز کا چوتھا حق کہ نماز با جماعت ادا کرتے ہوئے نماز کی صفوں کو برابر کیا جائے صف بالکل سیدھی ہو برابر ہو شروع تا آخر صحیح بخاری کتاب آدان باب و اقامت صف من تمام حدیث نمبر دو سو سات سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبو صفوفکم اپنی صفوں کو برابر کر لو صفوں کو سیدھا کر لو ان تسویت صفوفی من اقامت خالہ صفوں کو برابر کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے سال نماز قائم کرنے کا جز اور حصہ ہے کہ صفوں کو سیدھا کیا جائے برابر کیا جائے مل جل کے کھڑے ہوا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا بڑا اہتمام فرما، فرمایا کرتے تھے صفوں کے درمیان نمازیوں کے درمیان موجود درمیانی خلا کو پر کروایا کرتے اور آخری صف کے علاوہ اور کسی صف میں کوئی نقص نقص اور کمی باقی نہ رہنے دیتے فرماتے <تصفح> صفوں کو مکمل کرو پہلے اگلی صف پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی اس انداز میں صفوں کو ملاؤ اور پورا کرو اور پھر جو نقص اور کمی باقی رہ جائے گی وہ آخری سپ کے اندر ہونی چاہیے تو آج کل اس بارے میں بھی لوگ بہت زیادہ کمی اور کوتاحی کا شکار ہے تو نماز اس وقت تک قائم نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کے فرمان عقیم اس پر عمل پیرا بندہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ صف سیدھی نہ کر لے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں س انا تصویت و سفوفی بنی صفوں کو برابر کرنا درست کرنا سیدھا کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے پانچواں حق نماز کا وہ یہ ہے کہ نماز کی جو ادائیگی ہے نماز کے ارکان رکو سجدہ قیام تشہد جلسہ استراحت جلسہ بین سعیدہ تعین کے بعد والا قیام جس کو قوما کہتے ہیں یہ سب کچھ کیا جائے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ تعدیل کے ساتھ کیا جائے دلیل اس کی سیدنا رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے مشہور و معروف واقعہ ہے جس کو ہری سے مسی اس حالات کے نام سے جانا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا تین مرتبہ اس نے نماز ادا کی لیکن ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی فرماتے کہ جا جا کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی پھر بالآخر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ کار پوچھا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تکبیر قرآن پڑھ سمر کا حتہ تتما ان کے آ رکو کر حتہ تتما ان کے آتا کے تو اطمینان سے رکو کر لے سمر خا حا دلا پھر اٹھ حتہ کے بالکل اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو سمجھ حتہ تتما ان ساجیدہ پھر سیدا کر حتیہ کے تو اطمینان کے ساتھ سیدا کرے مجلس تطمئن جی سیدے کے بعد بیٹھ اطمینان کے ساتھ سلاتی کا کل لحاظ سارے نواد میں یہی کام کرنا ہے اطمینان سکون کے ساتھ نواد ادا کرنی ہے نبی دعود کتاب و سلاد باب سلاط مل یوقیم سلبہ رقور اب سجود حدیث نمبر 856 بڑی مفصل حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ کار سمجھایا اور بتایا ہے اور ایک مرکزی اور بنیادی غلطی جو نکالی وہ یہ کہ نماز میں اطمینان اور سکون موجود نہیں تو نماز میں اطمینان ہونا چاہیے سکون ہونا چاہیے تعدیل ارکان یہ نماز قائم کرنے کا حق ہے شرط ہے حصہ ہے تعدل ارکان کا یہ مانا نہیں ہے کہ آدمی رکو سیدھا لمبا لمبا کرے لیکن لمبا لمبا کرنے کے باوجود جلد بازی اس کی ختم نہ ہو مثال سمجھ لیں اچھی طرح سے ہمارے یہاں یہ بیماری بڑی عام ہے بہت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ نماز کے الفاظ کو پڑھنا ہے بڑی تیزی کے ساتھ خار حقوق سیدہ لمبا بھی کرے قیام لمبا بھی کرے لیکن لفظ اور کلمات نماز کے وہ بڑی تیز سپیر کے ساتھ پڑھتے ہیں جو نماز میں وقت ایک آدھ منٹ زیادہ لگاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس نے نماز سکون سے پڑھی ہے صرف اس لیے کہ اس نے دو چار دعائیں زیادہ پڑھ لی ہیں یا ایک آدھ آیت زیادہ تلاوت کر لی ہے یہ سبب بنتا ہے حالانکہ تعدل ارکان کے اندر اور اطمینان اور سکون سے نماز ادا کرنے کے حکم میں یہ بات بھی داخل اور شامل ہے کہ انسان نماز کے کلمات مات سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ ادا کرے اطمینان کے ساتھ بولے آخر اللہ رب العالمین کے ساتھ میں گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے تو اللہ تعالی سے گفتگو کرنے کا انداز بے دھنگا نہیں ہونا چاہیے تسلی سکون وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز کے کلمات کو نماز کے الفاظ کو ادا کیا جائے ہمارے ہاں تو نماز کے الفاظ کو ادا کرنا شروع ہوتے ہیں تقبیر تحریمہ کے بعد کوئی پتا نہیں زبان سے کیا کلمہ نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا کوئی توجہ نہیں ہے تیری کے ساتھ زبان چل رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے ہاں زبان پہ کلمہ اللہ اکبر دوبارہ آتا ہے تو فورن اس کے دماغ کی سوئی حرکت کرتی ہے کہ ہاں اب تورے رکو میں جانا ہے کوئی پتا نہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پوری پڑی ہے کہ ادھوری پڑی ہے اور یہ بھی پتا نہیں کہ اعوذ باللہ من اللہ میرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کل ہو اللہ پڑھنا ہی شروع کر دی ہو فاتے سے پڑھی نہ ہو یہ بھی کوئی پتا نہیں کیوں دھیان ہی نہیں ہے توجہ ہی نہیں ہے رٹے رٹائے الفاظ ہیں چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں یہ ہماری موجودہ تازہ ترین صورت حال ہے جبکہ یہ تعدیل تعدیل ارکان اطمینان کے خلاف ہے اطمینان سکون سے نماز کے کلمات ادا کریں جس طرح آپ عمومی طور پر گفتگو کرتے ہیں تسلی کے ساتھ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں اللہ کو آپ سبق سنانے نہیں کھڑے ہوئے جس طرح ایک طالب علم استاد کے آگے سبق سنانے کھڑا ہوتا ہے وہ بڑی تیری کے ساتھ پڑتا چلا جاتا ہے تو اس کو مستحسن سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی پیوی کے ساتھ سبق سناتا ہے یہ عبارت بہت تیزی کے ساتھ پڑتا ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن سبق سنانے کی حد تک اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے گفتگو کے دوران اس کو اچھا اور مستحسن نہیں قرار دیا جاتا دنیا کی کسی محفل اور کسی مجلس میں بھی بلکہ گفتگو کا انداز ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ تو یہی انداز اللہ رب العالمی سے گفتگو کرنے کا ہونا چاہیے پتہ ہو میں کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں وہ اللفظ پورے ہیں کہ ادھورے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کچھ لوگ سبحان ربی الاعلا کو سبحان ربی اللہ کہ دیتے ہیں سبحان ربی العظیم کو سبحان ربی العظیم کہ اور جان چھڑوا لیتے ہیں اور بہت سے الفاظ اسی طرح کے گڑ مڑ کر لیتے ہیں تو بہرحال نماز کے الفاظ اور کلمات اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ ادا کیے جائیں اور پورے لفظ بولے جائیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وبا بھی سمجھیں کہ قیام قیام کے دوران جو جو اذکار و مثلا سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی آیت قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی صورت چند آیات تلاوت کرنا ہے تو قیام جو نماز کے اندر ہے یہ ایک مخصوص حالت کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز میں انسان بالکل سیدھا قبلے کی جارے متوجہ ہو کر کھڑا ہو نگاہیں اس کی سیدے والی جگہ پہ ہوں اور اس نے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے ہوں اور وہ اپنی زبان سے الفاظ اور کلمات ادا کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اگر وہ قیام کے دوران ہاتھوں کو کھول دے تو لغت میں تو اس کو قیام کہا جائے گا لیکن جو شریعت اسلامیہ کی سلاح ہے اور نماز کا ایک خاص قیام ہے وہ باقی نہیں رہے گا بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ قیام نماز کے دوران جو ہے وہ ایک مخصوص حالت کا نام ہے جب تک بندہ اس خاص حالت میں رہے گا تو اس پر لفظ قیام صادق آئے گا مگر نہ نہیں ایسے ہی رکو ایک مخصوص کیفیت اور حالت کا نام ہے کہ انسان کی کمر بالکل سیدھی ہو سر کمر سے نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو بالکل برابر ہو ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ ہو گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ اس نے تھام رکھا ہو اور بازو کی کوہنیوں میں کوئی خم نہ ہو نگاہ اس کی سجدے والی جگہ پہ ہو یہ ایک خاص کیفیت اور حالت ہے اسی طرح سجدے کی بھی ایک خاص حالت اور کیفیت ہے کہ انسان کا ناک ماتھا دونوں ہتھیلیاں دونوں گٹنے اور پاؤں دونوں پاؤں کے اطراف زمین پر چسپاں ہوں لگے ہوئے ہوں یہ سجدے کی حالت ہے پاؤں کی ایریا جڑی ہوئی ہوں پاؤں کی اگلوں کا رخ قبلے بلے کی جانب ہو یہ ایک خاص حالت اور کیفیت کا نام ہے سجدہ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اس کا بھی ذرا جائزہ لے لیں نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تکبیرِ تحریمہ کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا سورت جو اللہ تعالی نے اس کو توفیق دی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے ابھی اس نے جتنا حصہ قرآن کا تلاوت کرنا ہے اس نے نیت اور ارادہ کیا ہے کہ میں اتنا قرآن کی تلاوت کروں مثلاً سورت القوسر پڑھ رہا ہے اننا آتے کل کو سلی ربی کا یہاں پر پہنچتا ہے تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کھول کر اور ساتھ ہی کہتا ہے انا شانی یا کاول ابتر اور ہاتھوں کو اٹھا کے اور رفنی دین کرتا اور نیچے رکو میں پہنچنا شروع کر دیتا ہے یہ طریقہ کارکتار غلط ہے نماز کی حالت میں ہاتھ بندے رہیں قیام کی حالت میں کھڑے رہیں تلاوت کو مکمل کریں مکمل کر کے چپ ہو جائیں پھر اگلے رکن کے لیے منتقل ہونے کی تیاری اور آغاز کریں ایسے ہی رکو میں اللہ اکبر کہ ایک مرتبہ جاتے جاتے رکو میں پہنچتے پہنچتے سبحان ربی العظیم کہہ دیا ایک مرتبہ رکو میں پہنچ کے سبحان ربی العظیم کہہ دیا اور پھر اٹھتے اٹھتے سبحان ربی عظیم اور اللہ نہیں یہ تعدیل ارکان نہیں ہے بھلے آپ کروڑ مرتبہ سبحان ربیم کہہ لیں لیکن جب تک آپ اس کے اندر تعدیل پیدا نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں تعدیل کیا ہے کہ پہلے آپ مکمل طور پہ رقو میں پہنچے رکو والی حالت اور کیفیت بنائیں اپنی کمر کو سیدھا کریں سر کو برابر کریں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ لے کے آئیں ہاتھوں پر گھٹنوں پر ہاتھوں کو ٹیک لگائیں بازوں کا جو کوہنیوں کا خم ہے اسے دور کریں اور پھر آپ رکو کے اندر جو تصویر اللہ نے آپ کی قسموں پر مقدس میں رکھی ہے وہ کریں اور ان تصبی ہاتھ سے مکمل طور پہ فارغ ہو چکے اس کے بعد آپ اپنی اس رکو والی خاص حالت کو ختم کریں یہ تعدل ارکان کا معنی ہے اسی طرح سجدے میں جب تک آپ کا ناک ماتھا دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے پاؤں کے دونوں اطراف یہ نہیں لگ جاتے زمین پر اس وقت تک آپ سجدے کی تصویرات کا آغاز نہ کریں ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ سجدے میں ناک زمین پہ لگاتے ہوئے پتہ نہیں شرماتے ہیں یا انہیں کیا ہوتا ہے بس ہلکا سا ایک تھوڑا سا ٹیچ دیں گے زمین کے ساتھ ناک کو پھر اٹھا لیں گے نہیں یہ طریقہ کار نہ ہو بلکہ اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ سارے آبا زمین پر لگے ہوئے ہو اور یہ سعیدے کی تصبیہات کہہ رہا ہو اور سعیدے کی تصبیحات ختم ہونے کے بعد ان آدھا میں سے کسی ایک ادب کو حرکت دے یہ ہے تعدیل ارکان اسی طرح تشہد میں بھی بہت سے لوگ تشہد میں دعا پڑھتے ہیں دعا کے آخری آخری کلمات اور الفاظ وہ دائیں جانب منہ کو گھماتے گھماتے کہ کے اور جب منہ مکمل طور پر دائیں جانے گھوم جاتا ہے تو پھر اسلام علیک و رحمۃ اللہ اور دوسری طرف بھی اسلام لک اللہ یہ طریقہ کار نہیں تعدیل ارکان چاہیے ارکان کے اندر تعدیل چاہیے اور یہ تعدیل کا معنی ہے نماز کا چھٹا اور آخری حق جس کے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی وہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلو کمارا مونی صحیح بخاری کتاب العدان باب العدان دا قانو جماعتن حدیث نمبر چھ سو اکتیس اور اسی طرح دیگر کئی ایک مقامات پر صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الدب باب رحمت الناس البہم حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے اسی کیفیت کے ساتھ اسی طریقہ کار کے ساتھ نماز ادا کی جائے یہ نماز قائم کرنے کا حق ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار کے مطابق نماز ادا نہیں کی گئی تو پھر وہ بندہ نماز قائم کرنے والا نہیں بنتا وہ شخص نماز قائم کرنے والا نہیں بنتا اقیم السلا کے حکم سے عہدہ برآ نہیں ہوا اگر اس نے نماز کو سنت کے مطابق ادا نہیں کیا اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں ہے وہ اقیم السلاب سے عہدہ برآ ہونے والا نہیں ہے تو یہ نماز کے حق تھے حقوق تھے جن کے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی تو انشاءاللہ اللہ آئندہ مجلسوں میں انہی حقوق کو تفصیل کے ساتھ ہم لے کے چلیں گے بیان کریں گے اور ان کے دیگر مسائل کو چھیڑیں گے آج اسی قدر کافی ہے یہ چند باتیں ہی سمجھ لی جائیں اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و ماں توفیقی اللہ بلّہ علیہ ہی توکل تو و انید اگر کسی کے علاقے میں اہل حدیث مسجد نہ ہو تو کیا, کیا جائے کیا یہ جائے کہ وہاں پر مسجد تعمیر کی جائے یہ کرنے کا کام ہے کہ جہاں پر مسلمان آباد ہیں رہتے ہیں وہاں پر وہ مسجد بنائیں تعمیر کریں اور مسجد میں جا کے با جماعت نماز ادا کریں گھر اگر وہاں پہ بنا سکتے ہیں تو مسجد بھی یقیناً بنا سکتے ہیں گھر کی بیٹھک کو مسجد کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے تو اور بنا لی جائے اس کو دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جائے آردی طور پہ مسجد چھوٹی موٹی بنا لی جائے کرنے کا کام یہی ہے کہ وہ مسجد بنائیں جہاں مسجد نہیں ہے مسلمان منہ لوگ وہاں آباد ہیں وہاں مسجد بنائی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ امارا بھی بنا علم بالدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر جہاں پر گھر موجود ہوں وہاں پر مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو دوسرا سوال ہے کہ مسافر آدمی کتنی دیر تک نماز قدا کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر آدمی ایک لمحے کے لیے بھی نماز قضا نہیں کر سکتا نماز مسافر کی قضا ہو مسافر کے لیے بھی یہ کام جائز اور درست نہیں ہے ہاں دین اسلام نے اس کے لیے صورت رکھی ہے کہ وہ تاخیر نماز جمع کر لے یعنی کہ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت ادا کرے مثال کے طور پہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے مثلا چار بجے تو وہ چار سوا چار بجے تک زہر کی نماز کو مؤخر کر لے اور زہر اور اثر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر لے جمع کر لے اور اکٹھا کر کے پڑھ لے اسی طرح مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب آسمان سے شفق غائب ہو لیکن مسافر کو رخصت ہے کہ وہ مغرب کی نماز کو تھوڑا سا مؤخر کرے اور مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ وہ ادا کر لے تو مغرب کو مؤخر کرنا اور زہر کو, زہر کو مؤخر کرنا یہ قضاء کرنا نہیں ہے مسافر کے لیے ہاں اگر وہ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ ملانے کی بجائے عصر کی نماز کا بھی وقت گزار دیتا ہے اور مغرب کے وقت جا کے اثر کی نماز پڑھے یا زہر اور اثر کی نماز جمع کرے تو یہ قضاء کرنا کہلائے گا اور یہ مسافر کو بھی اس کی رخصت اور اجازت نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اس کو بروقت نماز ادا کرنی چاہیے عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے تو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں کوئی فرق مرد و عورت کی نماز میں کتاب و سنت سے ثابت نہیں پھر سن لیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے مرد و عورت کے لیے نماز یکساں ہے طریقہ نماز کا ایک ہی ہے ہسپتال میں کام کرنے والا زہر اور اثر کی نماز کو روزانہ جمع کر کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں تو ڈیلی دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں غلط طریقہ کار ہے اللہ تعالی کی نافرمانی ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز مقررہ اوقات میں پڑھی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی آپ نے سنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آدان ہو چلو مسجد میں مسجد میں جاؤ وہاں پہ نماز ادا کرو تو اگر کوئی بندہ ہے کسی ایسے کام میں پھنسا ہوا ہے کبھی ایسا ہو جائے زندگی میں ایک آدھ بار دو چار مرتبہ زندگی میں کہ اس کی نماز اس کو یاد بھی ہو کہ نماز پڑھنی ہے لیکن پھنسا ہوا ہے کام کے اندر ایسا کہ اب اس وقت اس جگہ سے ہل نہیں سکتا تو بغیر عذر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دو نمازوں کو جمع کیا ہے زہر اور اثر کو اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا ہے لیکن کیونکہ وہ مدینے میں تھے مسافر نہیں تھے مقیم تھے تو نماز جمع کیسے کی سنن نسائی کے اندر وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھا عصر کی نماز کو اثر کے پہلے وقت میں پڑھا مغرب کی نماز کو مغرب کے آخری وقت میں پڑھا اور عشاء کی نماز کو عشاء کے پہلے وقت میں پڑھا اس طریقہ کار کو جمع سوری کا نام دیا جاتا ہے جس میں صورت تو دو نمازیں جمع ہو گئی زہر اور اثر اور اسی طرح مغرب اور عشاء لیکن حقیقت زہر زہر کے وقت میں ہی ہے اثر کے وقت تک اس کو لیٹ نہیں کیا بلکہ زہر کو اس کے آخری آخری ٹائم پہ پڑا ہے مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ مثلاً نماز اثر کا وقت آج کل شروع ہوتا ہے تین بج کر اور چالیس منٹ پر مثلاََ تو نماز زہر کو ادا کیا تقریباً تین بج کر بیس پچیس منٹ پہ ادا کرنا شروع کیا حتیٰ کہ نماز ظہر سے فارغ ہوتے ہوتے نماز اثر کا وقت شروع ہو گیا اور سلام پھیرا ظہر کا تو اس وقت اثر کا وقت شروع ہو چکا تھا یہ سلام پھیر کے ذکر اذکار تھوڑے سے کرنے کے بعد اثر کا وقت شروع ہو گیا اور پھر فورن لگتے ہاتھوں ساتھ ہی اثر کی نماز پڑھ دی اب یہ اثر کی نماز اثر کے وقت میں ہے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہے لیکن دونوں نمازیں اپنی اپنی اوقات میں ظاہر جمع ہو رہی ہیں اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا ہے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک مرتبہ کیا زندگی میں صرف جواز کی خاطر تاکہ امت حرج میں نہ پڑ جائے لیکن اگر کوئی اس کو روٹین بنا لے معمول بنا لے تو یہ کام غلط ہے اس کی دین اسلام میں قطع اجازت نہیں ہے رخصت کو رخصت ہی رکھا جائے اور اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے ہمارے ہاں رخصتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا اور عظیمتوں سے دور بھاگنے کا رواج بہت زیادہ پھیل چکا ہے تو جو آدمی ہسپتال میں یا کسی بھی ادارے میں ملازمت کرتا ہے کام کرتا ہے جہاں پر اس کو نمازیں بربکت ادا کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی خاطر وہاں سے ملادمت سے دوش ہو جائے ہاتھ کھینچ لے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میتقل یج اللہ مخراجا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے راستے آسان کرے گا اللہ اس کے لیے بہترین بدلہ اس کو انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا تو نماز کا ادا کرنا یہ سب سے زیادہ مقدم اور ضروری ہے باقی دنیا کے سارے کام سیکنڈری ہیں وہ کام اللہ رب العالمین خود کرنے والا ہے ہمارے ذمہ نہیں ہے ہمارے ذمہ عبادت ہے صرف ایسا شخص جس کو بیماری ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں نکلتے رہتے ہیں یا ہوا اس کی مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے یا ایسی عورت جس کو مسئلہ ہے استحادی کا کہ اس کا خون جاری رہتا ہے بند نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ کار بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت آپ کے پاس آئی حمنا بنت رضی اللہ تعالی عنہ. کہتی ہیں، میں بہت زیادہ استحادہ والی عورت تھی بہت خون بہتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں فتوا طلب کرنے کے لیے آئی تو میں نے اپنی بہن زینب بنتے عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی استہاض حیضہ تن کثیرۃ تن فما تأمرونی فیھا قد منعتنی الصیام والصلاۃ آپ مجھے اس استحاضہ کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں اس لیے تو مجھے نماز اور روزے سے روک دیا ہے فرمایا ان اعتو لکل کرسو فانه یذहिب الدم تو میں تیرے لیے روی پسند کرتا ہوں کہ تو روئی کا استعمال کر وہ خون کا علاج کر لے قالت ہوا اکثر اکثر ظالک کہنے لگی وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے روئی کا کام نہیں ہے فرمایا فتح تو ایسا کر کے خوب اچھی طرح لگوٹا کاس لے کہنے لگی ہوا اکثر من ظالک وہ اس سے بھی زیادہ ہے فرمایا فتح خیریدی سو بن کپڑا استعمال کر لے لگی ہوا اکثر اس سے بھی زیادہ ہے انما سجا میرا تو بہت شدت کے ساتھ خون بہتا ہے تو نبی السلام نے فرمایا کی بی میں دو کام تجھے بتاتا ہوں اہم سنا تجز ان کے ان میں سے جو کام بھی تو کرے گی وہ کس کر جائے گا ان قبئی تلیہ ہی اگر دونوں کام کرنے کی پیرے اندر قوت ہے فانت اعلم تو تو پھر زیادہ جانتی ہے کہ تو نے کون سا اختیار کرنا ہے فرمایا انما هي رقظه من الشيطان یہ اس طرح سے خون کا بہنا یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ایک چوکہ ہے اور اس کی شرارت ہے فتحي زي سته ايام او سبعه ايام في علم اللہ رب العالمین نے جتنے تیرے حیض کے ایام مقرر کر رکھے ہیں چھے یا سات دن معمول کے مطابق جس نے دن جن جن دنوں میں تجھے حیض آتا تھا اس بیماری کے لگنے سے پہلے ان دنوں میں تو ان کو حیض کے دن شمار کر سنبغ تاثیلی پھر اس کے بعد گسل کر لے فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ كَدْتَهَرْتِ وَاسْتَنْقَعْتِ اور جب تو دیکھے کہ تو پاک صاف ہو گئی ہے فصلی اربع و او یا چوبی راتیں اور تیئیس یا چوبیس دن نماز پڑھلی نماز پڑھ روزے رکھنا ضالی ولی کماسا کما اور یہ کام کو کفایت کر جائے گا اور جس طرح باقی عورتیں حیض کے ایام گزارتی ہیں اور توہر کے ایام گزارتی ہیں ویسے ہی تو بھی کروی کے اعلان زہرا و تجلا سمت فرینہ اگر تیرے اندر یہ قوت ہے کہ تو زہر کو مؤخر کرے اثر کو معجل کرے پھر غسل کرے ہین تت ہرینا تہر کے آنے کے بعد و تسلیہرا وسرا جمی آ اور زہر اور اکٹھا پڑھ پڑ تو مغرب و تجیرین الشا اور پھر تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کو اول وقت میں پڑھ سمتین و تجمعی گھسل کر کے دونوں نمازوں کا جمع کر لے تختین کدالی کا اور صبح کے لیے پھر تو غسل کر اور نماز پڑھ فرمایا و کدالی کی فف علی اسی طرح کر وسومی ان قبی اللہ کے اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ بھی رکھ تو عجب العمر <إِلَيَّا> یہ کام دونوں کاموں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین ہے ایک تو یہ کہ صرف وضو کر کے ہی پانچوں وقت نماز ادا کرتی رہے دوسرا طریقہ کہ دو دو نمازیں جمع کر اور ساتھ وسربی کر جامع ترمدی ابارجین جا حدیث نمبر 128 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ ایسے مریض جن کی تہارت کا مسئلہ ہو وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں ان کو رخصت اور اجازت ہے دین اسلام نے ان کے لیے یہ رخصت رکھی ہے سوال کیا ہے نماز استخارہ کب کی جا پڑی جائے دعا استخارہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کوئی انہوں نے وقت مقرر نہیں کیا دعا استخارہ کے لیے کوئی بھی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا جب آپ کا جی چاہتا ہے آپ دو رکھتے پڑے فرضی نماز کے علاوہ فرضی نماز نہ ہو اس طرح فجر کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد نہیں فرضی نماز نہ ہو فرمایا فریدا فرضی نماز کے علاوہ دو رقطے پڑھے وہ فجر کی سنتے ہی کیوں نہ ہوں کوئی فرض تو نہیں ہے نا زور کی سنتے ہیں پہلے والی بھی بعد والی بھی عصر کی سنتے ہیں مغرب کی سنتے ہیں عشا کی ہیں یا ویسے بندہ نفل پڑھ لے تحجد کی نماز ہو اشراقی ہو فرضی نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز دو رقطوں والی پڑھے نماز پڑھے اور کہے اللہ انی اخیروں کا بھی علمی کا بھی قدرتی کا سکھائی تو یہ طریقہ کار ہے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب ماجا فی تتبع ایک ہزار حدیث نمبر 1166 اور اسی طرح کتاب و باب قول اللہ تعالی قل هو القادر حدیث نمبر سات نب اور دیگر حدیث کی کتابوں میں جامع تیرمدی سولن سائی سول نبی داود ابن ماجہ مسلم احمد دارمی وغیرہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ کسی بھی وقت چاہے فجر کا وقت ہو اور چاہے عشاء کا وقت ہو چاہے تہجد کا ہو یا اشراق کا ہو دو رکھتے پڑھیں فرضی نماز کے علاوہ اور دعا کر لیں یہ ہے استخارہ کا طریقہ کار کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کوئی وقت متعین نہیں ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھا ہوا ہے کہ رات کو دعائشت استخارہ پڑی جائے اور پڑھ کے بندہ سو جائے پھر خواب میں نظر آئے گا یہ پتہ نہیں خواب درمیان میں کدھر سے لے جائے ہیں پورا پورا دن لوگوں نے اپنا خواب پر بنایا وار رکھا ہوا ہے تو یہ خواب کا کوئی کنسپٹ کوئی تصور نہیں ہے استخارے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دعا پڑھو اگر تو تمہارے حق میں وہ کام بہتر ہوگا تو اللہ تعالی راستے آسان کر دیں گے ہو جائے گا بہتر نہیں ہوگا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی جی مسافر کب تک نماز قصر کرے گا ایک تو وہ مسافر ہے جو سفر کے اندر ہے مسلسل سفر کر رہا ہے آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو وہ تو کرتا ہی رہے گا جب تک سفر میں رہے گا دوسرا وہ ہے سفر کرنے کے بعد مثلا لاہور سے چلا اور پشاور پہنچا اب پشاور اس نے رکنا ہے چند دن تک اگر تو اس کا قیام چار دن یا اس سے کم ہے تو وہ وہاں رک کر نماز قصر پڑے گا اور اگر چار دن سے زائد اس کا قیام ہے تو پھر وہ نماز مکمل پڑے کیونکہ چار دن سے زائد کسی جگہ پر رک کر نماز قصر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے موقع پر گئے تھے چار دن مکہ میں رہے اور اس کے بعد آپ نے آگے کچھ فروایا تھا تو چار دن وہاں پہ رہے اور چار دن کرتے رہے ایک وہ آدمی ہے مثلاً لاہور سے چلا اسلام آباد پہنچا وفاقی حکومت کے دفتر میں اس کو کام تھا ایک دو دن کا کام تھا لیکن دفتری کلرک قسم کے لوگوں نے ایسا لیٹ کہ جی صبح ہو جائے گا صبح ہو جائے گا روزانہ اس کو یوں ہی ٹالتے رہے ٹال ٹال کے ٹال ٹال کے وہ لیٹ در لیٹ کرتے جا رہے ہیں تو ایسی ترد والی حالت میں انیس دن تک نماز کو کسر کیا جا سکتا ہے اس سے زائد کسر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایک آدمی کی نیت ہی ہے کہ میں نے بیس پچیس دن رہنا ہے ایک مہینہ رہنا ہے تو وہ نماز کسر نہیں کرے گا پوری پڑے گا ایک آدمی حالت تردد میں ہے آج کل آج کل جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں نیت ہی ایک دو دن رہنے کی تو کام لمبا ہوتا چلا گیا تو وہ بھی حالت تردد میں اگر انیس ایک دن تک اس کا تردد ہے تو وہ کسر کرے اس کے بعد بھی اگر تردد باقی رہتا ہے پوری نماز ادا کریں عورتوں کی گھر میں نماز عداب کرنا یہ افضل اور بہتر ہے سنن ابی داوود کتاب الصلاة باب التشتید فی ذالک حدیث نمبر پانچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے نبیر اسلام فرماتے ہیں صلاة المرأة فی بیتیہ افضل من صلاتیہ فی حجرتیہ و صلاتها فی مقدعیہ افضل من سلاطی ہاتھ ہی کہ ایک عورت کی نماز گھر میں وہ افضل ہے ہجرے میں نماز پڑھنے سے اور گھر کے اندر جو کمرے کے اندر مزید آگے کمرہ بنا ہوا ہو اور اندر ہو کمرے سے اندر کمرہ ہو وہاں پہ نماز پڑھنا باہر والے کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے سر نبی داوود کتاب السالات باب التدید فی ضالق اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب حل علا ملم الجمعہ غسل من النساء حدیث نمبر نو سو اس میں عبن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں فی فی عمر رضی اللہ بیان ہیں عنہ کی ایک بیوی وہ صبح اور عشاء کی نماز مسجد میں پڑھا کرتی تھی اس کو کہا گیا کہ لیما تخر جینا وکت مینا انا امارا یکر زالی کا تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتی ہے حالانکہ تو یہ پتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کا مسجد میں آنا ناپسند پسند کرتے ہیں کہتی ہیں ما یمنا اہ این ہانی کس چیز نے اس کو منع کیا ہے کہ وہ مجھے روکے کہنے لگے یمنا کول رسول اللہ صلی سلام لا تمنا اللہ مساجد اللہ اگر عمر کو ناپسند ہے تو وہ مجھے کیوں نہیں روکتے کہنے لگے البی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے نہیں روکتے کہ تم اللہ تعالی کی باندیوں کو اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ منع کرو اگر وہ مسجدوں میں آنا چاہیں تو آنے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لاتمنا اما اللہ مساجد اللہ کہ اللہ تعالی کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو اس بات پر دلیل ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں کیونکہ اگر مسجد میں آنا ضروری ہوتا تو اللہ رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم صادر فرماتے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنا لازم اور ضروری ہے اور جو بندہ بھی اس کی مخالفت کرے گا نہ فرمان،, فرمان ہو جائے گا نا فرمانی کرے گا اور پھر مردوں کو یہ خطاب کرنا کہ عورتوں کو منع نہ کرو اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اگر مرد منع کریں تو انہیں اختیار حاصل ہے کہ وہ ان کو منع کر سکتے ہیں ان کے منع اگر کر دیں تو ان کے منع کرنے کی وجہ سے ان کو مسجدوں میں آنے سے رکنا پڑے گا نہیں آ سکتی مسجد میں اگر مرد عورتوں کو منع کر دیں تو لیکن مردوں کو منع کیا ہے کہ تم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو ان کو مسجدوں میں جانے دو استخارے کے بارے میں بیان تو کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو طریقہ کار سمجھاتے سکھاتے کہ کسی بھی کام کا جب وہ ارادہ کریں اذا ہم احد بالامری کام کا ارادہ کریں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں تردد ہے پکا ارادہ نہیں بنا لیا کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے یا نہ کرنے کا ارادہ پختہ نہیں ہے ابھی تردد ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس کے لیے وہ یہ کام کرے دو رکتیں پڑے اور دو رختیں پڑنے کے بعد یہ دعا مانگے اور اللہ تعالی پر تبکل کرے نشانیاں اس کی یہی ہیں کہ اگر وہ کام اس کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ رب العالمین اس کام کو اس کے لیے آسان کر دیں گے اور اگر وہ کام اس کے لئے بہتر نہ ہوا تو اس کام کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے گی اور وہ کام نہ ہو سکے گا کتاب و سنت میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ استخارہ کرنے کے ویسے کوئی نشانی نظر آتی ہے کہ اگر اس قسم کی, کی نشانی نظر آئے تو سمجھو کام ٹھیک ہے اس طرح کی نظر آئے تو سمجھو ٹھیک نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ وہ یہ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دیکھنا استخارے کی دعا میں بندہ اللہ سے کہہ کیا رہا ہے او آجلی ہی فق ہولی و یسر ہولی اگر یہ کام میری دنیا آخرت معاش و ماد میں بہتر ہے تو یہ کام میرے مقدر میں کر دے اور یہ میرے لیے آسان کر دے سما بارک لیفی ہی اور پھر یہ جب کام ہو چکے تو اس نے میرے لیے برکت آتا فرما اور اگر یہ میرے لیے برا ہے تو فصل صرف ہُونی وہ صرفنی نی یہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے وقت اور پھر جہاں میرے لیے خیر ہے اللہ وہ خیر تو مجھے دے دے مجھے پتا نہیں کہ میرے لیے خیر کدھر ہے پھر مجھے اس خیر پر راضی کر دے یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا مانگ رہا ہے نشانیاں نہیں طلب کر رہا بلکہ نے دعا کی ہے دعا مانگی ہے کہ اگر یہ کام ٹھیک ہے تو ہو جائے نہیں ٹھیک تو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ استخارہ کرنے والے کا کام اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو وہ اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں اور اگر اس کے لیے بہتر نہ ہو تو اس کام کو اور اس آدمی کو ایک دوسرے سے دور فرما دیتے ہیں ہاں جی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ نماز کی فرضیت کو بیان کرنے کے لئے ہی لیے ہے اقامت کے لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین اور احادیث نبیا میں نماز کی فرضیت اور اس کو ایمان کا حصہ جہاں جہاں بھی قرار دیا ہے وہاں پر اقامت کا لفظ استعمال کیا ہے اس طرح کے بوری علیہ السلام سن اس حدیث میں بھی آتا ہے وہ اقام السلا اسی طرح وہ حدیث وفد عبد القیس والی اس کے اندر بھی آتا ہے کہ ایمان کیا ہے تمہیں پتا ہے کیا ہے پھر علیہ السلام نے خود بتایا اور اس کے اندر بھی لفظ بولا وہ تو قیم الصلا نماز قائم کرو یعنی کہ میں نے جو جملہ بولا تھا وہ یہ تھا کہ نماز کی فرضیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اقامت کا لفظ بولا ہے عقیموں کا بولا ہے سلو کا نہیں تو احادیث کے اندر بھی بات ایسے ہی ہے کہ جہاں پر نماز کی فرضیت کا بیان ہے وہاں پر لفظ اقامت کا ہی بولا گیا ہے ہاں سلو کمارائی تمنی وسلی یہ جو حدیث ہے اس میں نماز کی فرضیت کا حکم نہیں ہے نماز کی فرضیت کا بیان نہیں ہے بلکہ نماز کی کیفیت کا بیان ہے کہ نماز کی کیفیت میری نماز جیسی ہونی چاہیے اسی طرح سلو بلی بن نیام لوگ سو رہے ہوں اور تم رات کو نماز پڑھو تو یہ بھی فرضیت کے لیے نہیں ہے میں نے کہا کہ فرضیت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ اقامت کا بولا گیا ہے عقیم کا بولا گیا ہے اور حدیث میں بھی فرضیت کے لیے جہاں پر بھی لفظ آیا ہے تو عقیموں کا لفظ آیا ہے یا پھر خبر کے سیگے میں لفظ فرض کے سمیت اس کو ذکر کیا گیا ہے جس طرح کے جب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تو ایسی قوم کے پاس جائے گا جو اہلی کتاب ہے سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا اگر وہ مان لیں فلم پھر ان کو معلوم کروانا ان کو بتانا ان اللہ کا ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ہر دن اور رات میں تارو کا بھی کا اگر وہ تیری اس بات میں بھی اتاد کریں پھر اس کے بعد تو نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان پر زکات فرض کی ہے جو ان کے سے لے کر انہی کے فکارا کو دی جائے گی تو بہرحال وہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس میں اقیم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور احادیث میں بھی جہاں پر نماز کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے وہ یہی اقامت کے لفظ کے ساتھ ہی کی ہے اور اقامت کا لفظ سلاد کے لفظ سے زیادہ جامع ہے یہ سبب ہے اصل کہ سلو کا لفظ اتنا جامع نہیں ہے جتنا اقیم اس کا لفظ جامع ہے اور اللہ رب العالمین کی کلام میں یہ ایک خاصا ہے کہ ایسے الفاظ اللہ سبحانہ ہوا تعلی استعمال فرماتے ہیں کہ جن کا ایک خاص متعین مفہوم اور معنی سمجھا جائے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی و مفہوم اگر کوئی نکالنا بھی چاہے تو جتنا مرضی زور لگائے نہ نکال سکے یہ اعجاز ہے قرآن مجید فرقان حمید کا اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جامع قسم کے کلمات دیے ہیں فرمایا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جوام تو بہرحال یہ وجہ ہے اور سبب ہے کہ اقامت سلاد کا لفظ سلسلہت کی نسبت زیادہ جامع ہے زیادہ مانع ہے اس کے اندر وزن زیادہ ہے اس لیے یہ لفظ بولا گیا ہے کتاب و نماز جمعے کی ہو یا غیر جمعے کی سب کی سب پانچوں کی پانچوں نمازوں کے لیے عورتیں مسجدوں میں جا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے انہیں منع نہ کیا جائے روکا نہ جائے اور اگر شر اور فتنے کا خدشہ اور ڈر ہو تو انہیں روکا جا سکتا ہے جس طرح کے سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی موجود ہے والدن سی بخاری ہی کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر تعلیق لگاتی ہوئی فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھ لیتے لوگوں نے کیا کر لیا ہے عورتیں کس طرح سے مسجد میں جاتی ہیں تو یقیناً آپ انہیں منع فرما دیتے آج کل مسجدوں میں جاتی ہیں عورتیں تو ایسے بن سمر کے جاتی ہیں جیسے مقابلہ حسن پہ پہنچنا ہو. تو یہ انداز اور طریقہ کار قطعا غلط ہے اس پر سرش کی جانی چاہیے سرکوبی اس کی کی جانی چاہیے اس سے منع کیا اور روکا جانا چاہیے سادہ لباس کے اندر جائیں جس طرح گھر میں رہتی ہیں بلکہ جس طرح گھر میں رہتی ہیں اس سے بھی گھٹیا لباس پہن کے جائیں کیونکہ خامد کے سامنے تو اس نے بن سمر کے اعلی ترین بہترین لباس پہن کے رہنا ہے ہمارے ہاں تو سسٹم الٹا ہے نا خامد کے سامنے ایسی ہوتی ہے جس طرح وہ کیا کہتے ہیں جمع دارنی بیٹھی ہوئی ہے یا چنگڑ ملے سے اٹھ کے آئی ہے اور گھر سے باہر نکلنا ہو تو پھر بند سنور کے اور سارا وہ زینت و آرائش کا سامان کر کے نکلتی ہے جبکہ دین اسلام کا مزاج یہ نہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ گھر میں خامد کے سامنے بن سنور کے نہا دھو کے صاف ستھری ہو کے رہے گھر سے باہر نکلے انتہائی سادہ بہرحال جو دوسرا سوال ہے کہ حاجت کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار استخارہ کا سکھایا ہے فرمایا ہے وہ یو سمی جاتا اپنی حاجت کا نام لے ٹھیک ہے امر کی جگہ پر اپنی حاجت کا نام لے ہاضل امر نہ کہے بلکہ مثال کے طور پر اگر اس نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو وہ کہے اللہم انی استخیروکا بعلمکا و استقدروکا بقدرتکا و اصالوکا من فضلکالعظیم فئنکا تقدرو و لا اقدرو و تعلم و لا اعلم و انت علامل غیوب اللہم ان کنت تعلمو انہ نکاحی بفلانا تا عورت کا نام لے کے کہہ دے خیر لی فی دینی و معاشی و آقبتی امری فقدرہ لی و یسرہ لی فم بارک لی فیہی اور اسی طرح ساری دعا مکمل کریں یعنی کہ ہاد الامر کی جگہ پر اس کا نام لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے باقی یہ بات رہی کہ جی اللہ تعالیٰ تو اللہ الغیوب ہے دنوں کے راز جانتا ہے علیم بدعات سدور ہے تو اگر ایسی ہی بات ہے تو اس سے تھوڑا سا ایک قدم اور آگے اٹھا لیں کہ پھر دعا مانگنے کی ہی کیا ضرورت ہے اللہ کو پتا نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے کیا چیز اس کو چاہیے عربی نہ آتی ہو تو جس کو عربی آتی ہے اس سے پوچھ لے اور جن لوگوں کو انگریزی نہیں آتی وہ سوئی گیس کا بجلی کا ٹیلی فون کا بل آتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے پیسے کیوں آ گئے ہیں بل کے اٹھا کے جاتے نہیں پوچھنے کے لیے جن کو انگریزی آتی ہے پڑھنا آتا ہے اسے پوچھتے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا بلا ہے یہ کیا شہ ہے تو جس کو عربی نہیں آتی وہ ایک جملہ لکھ لے اور لے جائے کسی عربی دان کے پاس کے اس جملے کی مجھے عربی بنا دو وہ بنا دے گا کوئی بڑا مسئلہ نہیں بہتر تو یہ ہے کہ جس کو نہیں آتی وہ سیکھے سیکھتا نہیں تو پھر پوچھے تو صحیح کم ات کم پوچھ لے اور فجر کی نماز کے بعد بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے اثر کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے لیکن فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد کرے گا کیونکہ فجر کی نماز کے بعد اور نماز پڑھنا ممنوع ہے یاگرو کی بندہ مثلا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہے سورج تلو ہونے سے پہلے مسجد سے نکل گیا تھا پھر دوبارہ مسجد میں داخل ہوا ہے اور مسجد میں وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے دو رقم تحیط المسجد پڑھنا اس کے لئے فرد ہے اور ضروری ہے تو تحیط المسجد پڑھنے کے بعد وہ پڑھ لے دعائشت لیکن استخارہ کرنے کے لئے ہیلا بنا کے مسجد میں نہ جائے ہاں ہیلے سے بھی بچنا چاہیے اور اثر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع نہیں ہے جب تک سورج طلوع ہو بلند ہو جب سورج زرد ہو جائے تو اس کے بعد اثر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے صحیح سن نبی داؤد کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے نبی رسلاف فرماتے ہیں کہ اثر کے بعد نماز نہ پڑھو اللہ تو سلو الشمس شمس و ہاں جب سورج مرتفع بلند ہو اثر کے بعد تو اس وقت اثر کے بعد بھی نفل نوافل پڑے جا سکتے ہیں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے سنن نبی دود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے گرامی موجود ہے کتاب و باب من رخصا فیہما اذا کانت شمس مرتفعا حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اور چوہتر ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک حدیث کو متعدد مرتبہ نقل فرمایا ہے بار بار اس کو لے کے جس طرح ابھی اسی درس میں چند ایک حدیث کے بارے میں میں نے بتایا کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں فلاں جگہ پر بھی فلاں باب میں بھی فلاں باب میں بھی آتی ہے تو ایک حدیث تین چار جگہ پر ہے مثلاً اسے بھی زائد جگہوں پر ہے اب یوں ہی لگا لیجیے کہ تین چار جگہوں پر ہے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہی تو جنہوں نے امام بخاری کی اس کتاب صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک حدیث جو تین چار مختلف جگہوں پہ آتی ہے نا اس کو ایک مرتبہ کر کیا ہے بس دوسری مرتبہ وہی حدیث اس کو نہیں لیا تیسری مرتبہ پھر نہیں لیا ہاں دوسری مرتبہ اگر حدیث آتی ہے حدیث کے الفاظ کچھ زائد ہیں تو زائد الفاظ انہوں نے پہلی حدیث کے اندر ہی کوٹ کر دیے تیسری حدیث میں اگر کچھ الفاظ زائد ہیں تو اس کو بھی پہلی حدیث کے اندر ہی کوٹ کر دیا یعنی ایک ہی جگہ پر حدیث کو مکمل کر دیا جس حدیث کو امام بخاری نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف جگہوں پر پھیلایا ہوا تھا اسی حدیث کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا یکجا کر دیا گیا تو اس کی بنا پر احادیث کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی احادیث کی تعداد میں اس کی بنا پر کمی واقع ہوئی تو اس کا یہ مانا نہیں ہے کہ انہوں نے یعنی کہ احادیث کے اندر کمی کر دی ہے یا احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے ایسا کوئی معنی نہیں ہے صحیح مسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا مختصر صحیح مسلم جو تیار کی گئی ہے وہ بھی اسی انداز میں کہ صحیح مسلم ایک بار بار مختلف جگہوں پر آتی ہے تو ان تکرار کو ختم کیا گیا ہے تکرار کو ہدف کیا گیا ہے اور کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اختصار والا سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ جو لوگوں نے بات بنا رکھی ہے کہ جی یہ انہوں نے صحیح بخاری سے نکال دی ہیں ختم کر دی ہیں یہ محض ایک ٹوپی ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں ہے بڑا عجیب سا اسکال ہے کہ صرف تو کی بات کرتے ہیں اور جہاد کی بات نہیں کرتے اس مجلس میں تو ہم نے توحید کی بات بھی نہیں کی اگر کوئی ہماری صرف اسی مجلس کو سامنے رکھے اور کہے یہ تو صرف نماز کی بات کرتے ہیں زکات کی بات نہیں کرتے صرف نماز کی بات کرتے ہیں حج کی بات نہیں کرتے تو اس کو خود ہی شرم اور حیا کرنی چاہیے اور تو کچھ نہیں کرنا چاہیے تو باقی اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ دین اسلام کے صرف ایک حکم کو لے کے کھڑا ہے اور باقیوں کو پسے پشت اس نے ڈالا ہوا ہے تو وہ بالکل غلط کر رہا ہے کسے باشد کوئی بھی ہو جو دین اسلام کے کسی ایک کام کو یا سارے کاموں کو اٹھا کے کھڑا ہے اس نے کندھا دیا ہوا ہے دین کو لیکن دین کا کوئی ایک کام گر رہا ہے اس کی طرح وہ توجہ نہیں کرتا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے سورہ باقرہ اللہ رب العالمین نے بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالی اب فرماتے ہیں کہ افا تؤمنون باد دل و تب فرون کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے بعض احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے ہو فل حیات دنیا تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا اللہ کے احکامات میں سے بعض کو مانے گا اور بعض کو نہیں مانے گا دنیا میں رسوا ہوگا وہ یوم یامتی یوردونا اللہ اشد آزاد اور کل قیامت کے دن سخت ترین آداب سے دوچار کیا جائے گا ممبل جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس غافل نہیں ہے سر باقرہ آیت نمبر پچاسی ہے تو کوئی آدمی اگر صرف تو عید ہی تو عید کو بیان کرتا ہے اور ایمان اور اس کی ضروریات کو بیان نہیں کرتا یا اس, اس کے لیے اہتمام نہیں کرتا اس کی طرف توجہ تو نہیں کرتا اس کی بہت بڑی کمی اور ہی ہے یا دیر اسلام کا کوئی ایک رکن لے کے باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے یا ساروں کو لے کے ایک آدھ رکن بھی دین اسلام کا چھوڑ دیتا ہے یہ دونوں طریقے کارغل ہیں ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں جس طرح سے مکمل دین اللہ نے نادل کیا ہے مکمل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے صحابہ کرام نے مکمل دین اپنایا ہے ایسے ہی ہمیں مکمل دین اپنانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسے ایمان لے آئے جس طرح تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتا دوں پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے وہ ان لو اگر تمہارے جیسا یعنی صحابہ کا جیسا ایمان نہ ہوا تو ان نماحم فی شق تو یہ نافرمانی فرمانی اور مخالفت میں ہیں فائق فی کام اللہ پھر آپ کو ان کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا سمی العلیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سو سینتیس ہے بہرحال بات یہی ہے کہ مکمل طور پر دین۔ پر عمل کرنا چاہیے اللہ کا یہی حکم ہے کہ یا ایدین اد قلو کی ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو ہمیں بھی اسلام میں پورا داخل ہونا چاہیے سارے کے سارے احکامات کو لے کر پھیلنا چاہیے ہر ایک ایک حکم کی تبلیغ کرنا چاہیے استخارہ کے بارے میں میں بات واضح کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع یہ نہیں بتایا کہ استخارہ کرو گے تو خواب میں کچھ نظر آئے گا یہ استخارہ کرو گے تو اگر کام بہتر ہو تو اس کی یہ علامتیں اور نشانی ہے ایسی قطع کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی سے توفیق اور خیر کی دعا ہے استخارہ کا معنی ہے طلب خیر تو خیر اللہ تعالیٰ سے طلب کی گئی ہے اللہ تعالیٰ جس کام میں خیر اور بھلائی رکھیں گے اس کام کو اس بندے کے لیے خیر طلب کرنے والے کے لیے استخارا کرنے والے کے لیے آسان فرما دیں گے ان شاء اللہ تعالی تو باقی رہا کہ خوابوں کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے تو خوابوں کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمانے گرامی اسے آپ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایس لم یل ي... لم یبقا میں مبشرہ کی نبوت ہی اللہ نبوت کی بشارتوں میں سے صالح خوابوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا یا راہ مسلم سالحہ اچھا خواب مسلمان آدمی دیکھتا ہے او تو لاہو یا کسی کے لیے دیکھی جاتی ہے یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کے بارے میں مجھے کوئی خواب آتا ہے یا مجھے اپنے بارے میں ہی خواب آتا ہے تو اس کو مبشرات النبوہ کہا ہے صحیح مسلم کتاب و سلاد باب الحی انصیراط القرآن پھر رقوئی و سجود حدیث نمبر چار سو اور انسی اسی طرح صحیح مسلم کتاب رویہ کے اندر حدیث نمبر دو ہزار دو سو اور تریسٹھ میں بھی یہ حدیث موجود ہے جامع ترمزی اور سنن نبی دعود اور سرنس ماجہ حسن احمد محتا مالک سنن دارمی وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے تو یعنی کہ خواب کو رو صالحہ جو ہے اس کو مبشرات نبوہ کہا گیا ہے نبوت کی مبشرات یعنی اللہ رب العالمین اس طرح انبیاء کرام پر وحی نادل فرماتے ہیں اسی طرح خواب کے ذریعے اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی خوشخبری خواب میں بندے کو دے دیتے ہیں خواب کے ذریعے اب اس خواب کی صحیح تعبیر کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو جسے جس تعبیر کروائی جائے اور اس کو سمجھا جائے تو پھر ہی اس کا فیمان اور مفہوم سامنے آتا ہے پتا چلتا ہے اخت کیا جا سکتا ہے صحابہ کرام ردوار اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال کے وہی نہ ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من ولابِ اولیاء ما اون وحی وہی کی پیروی کرو وہی کے علاوہ دیگر اولیا کی پیروی نہ کرو کلیل ما اداکار تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کوئی بھی قول کوئی بھی عمل کوئی بھی کھیل امت کے لیے حجت اور دلیل قطعا نہیں بن سکتا علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نقاب عورتوں کے لیے فرد نہیں ہے سنت ہے یہ فتویٰ انہوں نے کس دلیل پر دیا ہے جس نے فتوا دیا ہے دلیل سے مانگیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں دیا ہے جس نے یہ فتوا دیا ہے کہ نکاب فرض نہیں ہے تو دلیل ان سے طلب کی جائے ان کی قسطیں سنے ان کی کتابیں پڑھیں تو علامہ البانی رحمہ اللہ کی بات کہ کوئی نہ کوئی دلیل آپ کو مل جائے گی ہمیں تو یہی پتا ہے کہ یہ فرد ہے اللہ تعالیٰ نے زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے اور چہرہ سب سے بڑی زینت ہے اور اس کے لیے کوئی بھی قرینہ شہارفہ موجود نہیں ہے صحیح بخاری میں رف دین کرنے کی حدیث ہے تو لوگ رف الدین کیوں نہیں کرتے جو نہیں کرتے یہ سوال ان سے کیا جائے کہ کیوں نہیں کرتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رف الدین کیوں نہیں کرتے تھے یہ بھی ان سے پوچھا جائے کہ کیوں نہیں کرتے تھے ہمیں لوگوں کے بارے میں تکلیف نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم یہ پتا کرتے پھرے کہ لوگوں نے یہ کیا تو کیوں کیا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لاتون تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے ہاں نبی السلہ تو سلام نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا اس کے بارے میں اگر کسی نے پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے وہ پوچھے تو ایک امام اگر رفڑی دین کرتا ہے اس کے پیچھے رف الدین نہ کرنے والے کی نماز اور جو امام رف عدین نہیں کرتا اس کے پیچھے رف علی دین کرنے والے کی نماز ہو جاتی ہے اگر امام کافر مشرق نہ ہو اور مقتدی بھی کافر یا مشرق نہ ہو کافر یا مشرق امام کے پیچھے مومن موحد مختی کی نماز نہیں ہوتی اور مومن موحد امام کے پیچھے کافر یا مشرق مقتدی کی نماز نہیں ہوتی جو بندار رکھڑی دین نہیں کرتا وہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کی سنت کا انکار کرنے والا ہے بھلا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے تو یہ سوال تھا شاید آپ کا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے تو اس کا جواب سن لیں رف دین ہو یا کوئی اور سنت ہو اس کے ترک کرنے والے افراد مختلف قسم کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک ایسا آدمی ہے جس کو پتا ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے آپ کا اسبا ہے آپ نے اس کو کیا مثلاً رفلی دین کو ہی لے لیں ایک آدمی جانتا ہے کہ علیہ وسلم نے رق دین کیا ہے ساری زندگی کیا ہے دوام کے ساتھ کیا ہے سنت ثابتہ ہے غیر منسوخہ ہے متواترہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا چونکہ ہمارے امام صاحب نے نہیں کیا لہذا ہم نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں ہر درمی ایسا کام کرنے والا آدمی اس کی نماز ہی نہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے تو ایمان میں بھی شک ہے پتہ نہیں اس کا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں ہے دوسرا وہ آدمی ہے جو رفع الیدین نہیں کرتا لیکن رفع الیدین نہ کرنے میں اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے رفع الیدین کے قائلین اور غیر قائلین دونوں فریقوں کے درائل سنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ اسی نتیجے پہ پہنچا کہ اگر کر لو پھر بھی ٹھیک ہے نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے یعنی کہ اپنی کوشش کے بعد اس نے یہ نتیجہ نکالا یہ اس کا اشتہاد ہے اشتہادی خطا ہے تو ایسے آدمی کی نماز درست ہے اور ایسا آدمی مسلمان ہے مؤمن ہے کیونکہ اس کو غلطی لگی ہے اور خطا کرنے والے کو بھی مشتحد کو بھی اللہ رب العالمین کم از کم ایک اجر ضرور عطا فرماتے ہیں تیسرا بندہ وہ ہے جو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے اپنی کوشش و اور تحقیق اور ساری چھان بین کے بعد رف دین پہلے تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا جس طرح وہ صحیح مسلم والی حدیث پیش کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بیچارہ اس دھوکے میں آ گیا اور اس کو یہی سمجھ ہے کہ تھا ٹھیک ہے مانا کے تھا لیکن منسوخ ہو گیا تو اب وہ رف دین کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کی نماز درست ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر کفر کا یا اس قسم کا کوئی ختوا نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کی اجتہادی خطا ہے اس کی فہم کی کمزوری ہے حق بات کا اس تک نہ پہنچنا یہ ایک سبب ہے اسی طرح ایک بندہ وہ ہے جو رف دین نہیں کرتا اس وجہ سے کہ اس کو بتایا یہ گیا کہ نبیر اسلام کا طریقہ ہے ہی یہ نبی علیہ, السلام علیہ السلام و اسلام رف الدین کرتے تھے اس کے بارے میں تو اس کا تصور ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ رفع دین کرنا ہوتا کیا اور کیا نہیں ہوتا تو ایسا آدمی بھی اپنی جہالت کی بنا پر لا علمی کی بنا پر معذور ہے لیکن بہرحال ایسے بندے کو کوشش کا ضرور کرنی چاہیے کہ وہ دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم حاصل کرے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رفڑی دین کرنے والے ہو یا نہ کرنے والا ہو اگر وہ کافر یا مشرق نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اب ایک ایسا آدمی بھی تو ہوتا ہے کہ اس کا احتقاد ہے کہ رف الدین کرنا چاہیے اور وہ کرتا ہے رف الدین لیکن نماز کے دوران رف دین کرنا بھول جاتا ہے مثلا تیسری رکت کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے بندہ تو اس وقت بھی تو رف السلام نے لیکن وہ بھول گیا رف کرنا اب آپ اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے کیا یہ رکت دوبارہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوئی یا رکو جاتے ہوئے یا رقو سے اٹھتے ہوئے رف کرنا مثلاً ایک بندہ بھول گیا تو کیا حکم لگائیں گے آپ اس پر یہی کہ صاحب ہے بھول گیا ہے اور ایسے صاحب پر تو سیدہ صاحب بھی واجب نہیں ہے اس کا تو اضافہ خود ہی ہو جایا کرتا ہے تو بہرحال وہ لوگ اگرچہ جو ہمارے مخالفین ہیں ایسے موضوعات پر بے جا قسم کا خامخا کا تشدد کرتے ہیں لیکن ان کے تشدد والے عمل کے رد عمل میں آتے ہوئے ہمیں بھی اسی قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اصل مسئلے کو سمجھ کر اس اصل مسئلے کو بیان کرنا اور سمجھنا اور پہنچانا اور کہنا چاہیے جو حق ہے اس کو حق کہنا چاہیے جو باطل ہے اس کو باطل قرار دینا چاہیے تو بہرحال رفل دین نہ کرنے والوں کی یہ چند اقسام میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں تو ان کو آپ اچھی طرح سے غور کر کے سمجھیں اور یاد رکھے اور یہ بات بھی آپ یقیناً سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو رف کے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر ہٹ درمی کی بنا پر رف الدین ترک کیے ہوئے نہیں ہیں رف دین نہ کرنے والوں میں سے جو اکثریت ہے وہ ایسی ہے جو ہٹ دھرمی کی بنا پر تعصب کی بنا پر رف کو ترک کرنے والی نہیں ہے بلکہ جہالت لا علمی صحب یا خطا کی بنا پر انہوں نے رف العدین کو ترک کیا ہوا ہے رفڑ دین کو ہٹ درمی اور تعصب کی بنا پر اور جد بازی کی بنا پر ترک کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے